بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ 18 شوال 1422 ہجری بمطابق مطابق جنوری سن 2002 ہزار حالیہ قید کے دوران گھر والوں کو پہلا خط لکھا ہے یہ خط حضرت والد صاحب کے نام لکھا ہے اور جیل والوں کو پوسٹ کرنے کے لیے دیا ہے گزشتہ دو سال کی مصروفیات میں خط لکھنے کا نظام کافی تبدیل ہو گیا تھا چونکہ بندہ کے پاس ڈاک کا ہجوم رہتا تھا اس لیے کچھ عرصہ تک خود جواب لکھنے کے بعد اب یہ ترتیب بنا لی تھی کہ بندہ ہر خط کے لفافے کی پشت پر مختصر جواب لکھ دیا کرتا تھا بعد میں ایک ساتھی اسے لیٹر پیڈ پر ڈکل کر کے بھجوا دیتے تھے اس ترتیب کے تحت ایک دن میں پچاس خط تک نمٹانے کی نوبت کئی بار آئی اب وہ گلشن مرجا چکا ہے اور اس بزم میں دھواں اٹھ رہا ہے پچھلی قید کے چھ سال عرصے میں میں نے چھ سو سے زائد خطوط لکھے تھے ان دنوں جذب جوان تھے اور خط لکھنے میں مزہ آتا تھا مگر اب طبیعت خط لکھنے سے اچاٹ ہو چکی ہے اور دل اس عمل سے گھبراتا ہے کل جیل والوں نے بتایا کہ آپ گھر خط لکھ سکتے ہیں تو حضرات والدین کی تسلی دلجوئی اور غائبانہ خدمت کی نیت سے ڈیڑھ صفحہ کا خط لکھ ڈالا معلوم نہیں جیل والے اس خط کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بندو پر زمین تنگ ہے اور ہر کوئی انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے انڈیا ہمیں عبرتناک سزائیں دینے کے لیے مانگ رہا ہے برطانیہ اور امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جبکہ پاکستان کے غیر ملکی شہریت رکھنے والے محب وطن وزراء کو شک ہے کہ میرا تعلق انڈیا کی خفیہ ایجنسی سے ہے اور اسی کے ما پر میں نے انڈین پارلیمنٹ پر حملہ کروایا ہے یا اللہ بس آپی ہی رحم فرمائیے